والسلام عليك يا نبي الله وعلى يا نور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتم راکات اپنے رسالے ضیاء درود سلام میں صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 166 کے حوالے سے فرمانے مصطفیٰ نقل کرتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درودے پاک پڑا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے میٹھی میٹھے مٹھ اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ یزا اجل ماہ ربیع النور کی برکتیں لیتے ہوئے اس میں خصوصی طور پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہ اشعار سلام رضا کے اشعار سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کل پہلا شعر ہم نے سنا تھا اور سلام رضا کی کچھ خصوصیات سنی تھی مگر وقت کی قلت کی بنا پر وہ مکمل نہیں ہوا آج پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جم جم کر پڑھیے سلام, بلد سلام ہدا ہلا سلام تو مصطفی کا مطلب ہے منتخب وہ افزا جو تمام کائنات سے برگزیدہ و افضل انتخاب و خلاصہ ہے تو ہمارے اکالی صلاح و السلام کی ذات انتخاب ہے منتخب ہے اور جس میں مصطفیٰ جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی بھی سلیکٹڈ ہے جی ہاں سنیے امام ابن جوزی علی رحمت اللہ قبی بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جفد اطہر اور جس میں منور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سید الملائکہ جبریل امی علی سلام کو حکم دیا میرے پاس سفید اور روشن مٹی لاؤ چنانچہ جبریل امی ملائکہ فردوس کے ساتھ جنتی فرشت فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے اور میرے آقا علیہ تو سلام کے حجرائے انور سبز گمبد کے نیچے جو حجرہ انور ہے اس مقام سے سفید اور نورانی مٹی اٹھا کر بار خداوندی میں لے گئے اس مٹی کو جنتی صاف پاکیزہ پانیوں اور جنتی نہر تسنیم کے ساتھ گوندھا گیا ح کہ وہ چمکتے موتی کی طرح ہو گئی اور اس کے لیے عظیم شعائیں تھیں. پھر ملائکہ یعنی فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی آسمانوں اور زمین کی سیر کراتے رہے حتیہ کے تمام ملائکہ نے آپ کے بارے میں جان لیا میرے علی سلا و سلام کے نور کے لیے کیا انتخاب ہوا بہترین افلاب و ارحام حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبیٰ علیہ صلاۃ والسلام اور حضرت سعید حو رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت عبد رضی اللہ تعالی عنہ والد مصطفی اور والدہ مصطفی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جن جن اشخاص کی پشتوں اور ارحام میں مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اطہر جلوہ افروز ہوا وہ تمام مردوں اور تمام وہ تمام مرد اور تمام عورتیں نہایت ہی پاکیزہ اور آلہ تھیں مولانشکل کشاہ شہن شاہ, شاہ, شاہ اولیا تعالی ال کریم سے مربی ہے یہ شفا شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شہن شاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آئےت تلاؤت فرمائی آئی کون سی سنیے یہ پارہ گیارہ سورہ توبہ آیت نمبر ہے ایک سو اٹھائیس لکھو دیجیے عزیز عظیز تم ہری رو فر ترجمہ کنز ایمان بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا کنا ہے تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان مولا علی مولانشل کشاہ شہنشاہ اولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مصطفی کریم رعف رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی اور انفسی کم کے سین فا کو زبر کے ساتھ پڑھا انفسی کم کے فا کو زبر کے ساتھ پڑھا سبحان اللہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے جو حسب و نصب میں سب سے اعلیٰ ہیں میرے آبا آقا فرما رہے ہیں میرے آبا حضرت آدم صفی اللہ علا نبی جینا وہی سے لے کر آخر تک تمام نکاح کرنے والے تھے سبحان اللہ مصطفیٰ رحمت سلام شمع ہدایت سلام صحیح مسلم حدیث نمبر چار دو سو اکیس حضرت واصلہ بن افطار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانا کو چنا اور بنی کنانا سے قریش کو چنا پھر کیا فرمایا قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا سنہوں نے ترمیز حدیث نمبر 3540 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے میرے اکالی سلات و اسلام کا یہ ارشاد بھی مروی ہے انا خیر ہوں نفس و خیر ہوں بیتن میں تمام لوگوں سے حسب و نصب اور اصل میں بہتر ہوں تو میرا اکالی سلاط و اسلام کا نام انتخاب سبحان اللہ آپ کے جسم مبارک کے لیے مٹی بھی انتخاب اور آپ کے والدین بھی منتخب سلیکٹڈ اور آپ کا خاندان میں سب کا انتخاب سب سے بہتر خاندان جبریل امی علیہ السلام کی گواہی سنیے چنانچہ بے حقی ابو نعیم اور تبرانی نے سیدات عائشہ سے دیکھا تو یہ بات آہرار دی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریلی امی میری خدمت میں آئے ارض کیا یا رسول اللہ میں زمین کے ہر ہر گوشے پر گیا ہوں مشمت سے بڑھ کر صلی اللہ تعالی علی وسلم افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی بنی ہاشن سے کسی خاندان کو آلہ پایا تو میرا کالی سلا تو اسلام کا خاندان بھی تمام خاندان میں افضل ہے اور سبحان اللہ الا حضرت نے اس شیر کے پہلے مصرے میں کیا کہا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکو اسلام ہمارے اکالی سلا تو اسلام جان رحمت ہیں رحمت کی بھی جان ہے آپ کی ذات بابرکات پر رحمت و رافت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا یہ وسف کامل یوں بیان کیا سنیے سلو الحبیب چنانچہ پارہ سترہ سورہ امبیا آیت نمبر ایک سو سات ارشاد ہوتا ہے او میں رحمت العالمی ترجمہ کنز المان اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے رحمت کی آمد مصطفیٰ کی آمد مرغا مستعفی مرغا مستعفی مرغ بایا مستعفی اس آیت کی آپ تفویر سنی اور ایمان تازہ کیجیے تفسیر پیش کی جائے گی خزائن العرفان سے چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صدر ال مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کوئی ہو جن ہو یا انس یعنی انسان مومن ہو یا کافر ترجمہ کیا تھا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے جنوں کے لیے انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے کافروں کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تاخیر عذاب ہوئی اور حسف و مصق اور اس سال کے عذاب اٹھا دیے گئے حسف کیا زمین میں دھسا دیا جانا مسق کیا چہرے تبدیل کر دیے جانا اس امت پر میرے آقا علی سلاط اسلام کے صدقے میں یہ عذاب نہیں آئے گا مزید فرماتے ہیں اور جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی حضرت علامہ آلوسی علی رحمت اللہ کبھی تفصیل روح المعانی بھی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلک مختار یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے خواہ وہ فرشتے ہیں یا جنوں انس اس معاملے میں جنوں انس کے مومن و کافر کے ماں بین بھی کوئی فرق نہیں البتہ رحمت کی ہر ایک کے حق میں الگ الگ نوعیت ہوگی علامہ علوسی مزید لکھتے ہیں کہ عالمین سے تمام مخلوق مراد ہے ہمارے آقا ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا سب کے لیے میرے مستعفی رحمت بن کر آئے فرماتے ہیں اور واقع آتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین میں سے ہر ایک کے لیے رحمت ہیں لیکن ہر ایک کا حصہ رحمت مختلف ہے البتہ اس بات میں تمام شریک ہیں کہ سب کے وجود کا سبب آپ کی ذات ہے بلکہ صوفیہ نے فرمایا تمام عالم کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوا ہے سولہ اللہ اور حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بھی کتنی پیاری گفتگو کی فرماتے ہیں کہ رحمت عامہ ہر شے کے لیے رحمت ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں حقیقت حال سے اللہ تعالی ہی واقف ہے میری رائے یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس تمام مخلوق خدا کے لیے رحمت ہے کیونکہ حقیقتاً عالمین کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات کے سوا ہر شے پر ہوتا ہے سبحان اللہ تو میرے آقا علیہ تو السلام سب کے لیے رحمت بن کر آئے مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت سلام سلام، سلام، اب کس نے کس طرح رحمت سے حصہ پایا جبریل امیر تمام فرشتوں کے آکا ہیں نا انہیں میرے آقا کی رحمت سے کس طرح حصہ ملا سبحان اللہ شفا شریف میں ہے کہ میرے آقا علیہ سلاۃ رحمت اللہ عالمی نے جبریل امی سے فرمایا اے جبرایل تجھے میری رحمت سے کوئی حصہ نصیب ہوا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا یقینا مجھے حصہ ملا ہے اور وہ حصہ یہ ہے کہ میں ابلیس کے برے انجام کی وجہ سے اپنے انجام کا خوف کیا کرتا تھا مگر میں اس وقت سے بے خوف ہو گیا ہوں جب آپ پر نازل کردہ کلام میں میرے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ صاحب قوت عرش کے پاس رہتا ہے متبرو اور امین ہے عرش اعظم نے میرے آقا کی رحمت سے حصہ پایا شب معاج میرے اکالی سلاط السلام شب اسرا کے دولہ بن کر عرش پر جلوہ افروز ہوئے عرش نے دامن رحمت پکڑ لیا آقا علیہ و السلام ہی کی وہ مبارکزاد جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال احدیت اور جمال سمدیت کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خلق ہوں جب اس نے مجھے پیدا فرمایا میں اس کے جلال کی وجہ سے لرز اٹھا پھر میرے سینے پر تحریر فرمایا میری حیرت اور استراف بڑھ گئی جب آپ کا نام محمد الرسول اللہ لکھا گیا تو میرا استراب ختم ہو گیا بدار جو نبوت میں شیخ عد الٹ <سؤال> محدود رحمۃ اللہ تعالی عالیہ لکھتے ہیں آپ کا نام میرے دل کے آرام و اطمینان کا سبب بنتا ہے جب آپ کے نام کی یہ برکت ہے تو پھر کیا مقام ہوگا اگر آپ مجھ پر ایک نظر کرم فرما دیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ نصیب ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کا غلط عقیدہ تھا کہ میں ذات باری کے لیے محیط ہوں آپ کی آمد سے لوگوں کا عقیدہ میرے بارے میں درست ہو گیا کیونکہ آپ نے تعلیم دی کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی محیط نہیں میرے اکالی سلا تو سلام کفار کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کفار کو بھی میرے اکالی سلاط وسلام کی رحمت سے حصہ ملا سابقہ امبیا علی ہوں سلاۃ ان کی امتوں کی تاریخ پر نظر کیجی کہ جب نبی نے قوم کو سمجھانے میں انتہا کر دی قوم نہیں مانی تو وہ نبی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تو ایسا عذاب آتا کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی مگر میرے علی سلا و اسلام کے وجود اقدس کی برکت سے آپ کے دشمنوں پر بھی ایسا عذاب اللہ تعالی نے نازل نہیں فرمایا <تصفح> یہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوا سنیے قرآن پاک سنیے چنانچہ پارا نو سورہ انفال آیت نمبر تینتیس ارشاد ہوتا ہے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 مصطفی جانا قیمت پیلا سلام شمع بس میں ہدایت سلام کلام فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرما رہے ایسے جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست تو میرے اکالی سلا اسلام کی ذاتیں بابرکات کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے تو ہر شے کا وجود میرے اکالی سلاط و سلام کے وجود مسعود کا مرہونِ منت ہے اور میرے اکالی سلاط و سلام شمعِ بزمِ ہدایت ہیں بزم محفل بزمِ ہدایت انبیاء کرام علیم صلاح و السلام کہ آپ سربراہ ہیں سردار ہیں آقا ہیں اور میرے والسلام کے نور نبوت اور رسالت سے ہر نبی نے فیض پایا ہر رسول اور نبی سے اللہ تعالی نے میرے آقا پر میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے اور آپ کے ساتھ تعاون کا حکم فرمایا عہد کو قرآن نے مرساق امبیا کا نام دیا سبحان اللہ سنیے قرآن پاک سنیے چنانچہ پارہ تین سورہ آل عمران آٹ نمبر اکیاسی اور اس کا ترجمہ سنی اور ایمان تازہ کیجیے وہ از اخذی تم کتاب مكِتابِ وَوحكْمَةِ صَُّ جَ أَكُمْ رَرسُول رَرسُولم مُ صَدْنِ قُلِّْمَا مَركُمْ لَ تُؤْمِن النَّ بِهِ وَلََصُرَُّ قالَالَ أَقْرَرتُمْ وَخَذُْمْ عَى وَلِكُمْ يصْ قَاوا أَقرْرَرْن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 اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں آل آل آل اس عائد کی تفسیر میں علماء مفسرین نے جو لکھا اس میں یہ بھی ہے جب اللہ تعالی نے میرے اکالی سلاط اسلام کے نور اقدس کو پیدا فرمایا اسے کمالا سے نوازا جب انبیاء کرام کے انوار کو پیدا کیا تو نور مستفوی کو حکم دیا کہ ان کے سامنے تشریف لائے اور تمام انبیاء کے انوار پر نظر ڈالے جو ہی میرے آقا علیہ تو السلام کا مبارک نور انبیاء کے نور کے سامنے آیا تو اس نور نے تمام انبیاء کے نور کو گھیر لیا سارے انبیاء بول اٹھے اے ہمارے پروردگار تبارا قواطلہ یہ کون ہے جن کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا اور ہم پر غالب آ گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ اللہ کا نور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں منصب نبوت پر فائز کروں گا ارض کی ہم ایمان لاتے ہیں سبحان اللہ مصطفی جانا رحمت پلا سلام شمع شموس میں ہدایت پلا سلام سنہوں نے دارمی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے میرے اکالی سلا تو نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں مگر فخر نہیں میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں مگر فخر نہیں میرے آقا تمام رسولوں کے قائد ہیں جامع ترمیزی میں حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اقلی فلاط و اسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام خطیب اور شفیع ہوں گا مگر فخر نہیں تو تمام انبیاء کے میرے اکالی سلاط و اسلام سردار ہیں آرہ حضرت نے سلام رضا کے پہلے شیر کے دوسرے مصرے میں یہی بیان کیا شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آئیے سلاد و سلام پڑھیے اس سلسلے کا وقت تو پورا ہو گیا مصطفیٰ, مصطفی رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ میں ہدایت, ملت ہدایت ملت فاد مت پیدا کسل شم بس میں ہدایت پیدا سلام